بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صحمد الحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حسین مجھے تمام خیران اور مکتبہ میرا نش موجود حران گرام و باقی سامعین کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے داشاوت حقدا حوت میں سے باب و تدبیر باببیر کے نام سے باب نمبر پندرہ ہیں ہاں جی یہ بھی غلام آزاد کرنے کے حوالے سے ہے یہ باپ بھی یعنی غلام کو مشروط آزاد کرنے کے بیان میں مشروط بیان کرنے آزاد کرنے میں کیا ہے مولا جو ہے بولے تم آزاد ہو میرے مرنے کے بعد یہ کہتے ہیں غلام سے کہتے ہیں تم میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو تو یہ جب تک مولا زندہ ہے اس وقت اسے خدمت کرنا پڑتا ہے وہ غلام ہے مولا کے مرنے کے بعد پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے ہاں جی تو اس غلام اس تدبیر کے بارے میں یعنی مولا غلام کو آزاد کرنا ہے مشروط کے معنی ہوتی ہے پیچھے کے معنی میں ہاں جی تو یہاں پر مول مراد بعد کے معنی میں مرنے کے بعد کے معنی میں غلام باب تدبیر یعنی غلام کو آزاد کرنا اور مولا کے مرنے کے بعد اس کو جو تدبیر غلام بولتے ہیں ایک تو اردو میں تدبیر ہوتے ہیں نا سوچ و کے معنی میں یہاں وہ مراد نہیں ہاں جی یہاں پر مخصوص مطلب ہے میں تدبیس عمرات غلام کا آزاد کرنا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مولا بولے میں جب فوت ہو جاؤں گا تو تم آزاد تھے تو میرے وارثین کے ارس میں نہیں جائے گا بلکہ تم آزاد ہوگا یہ بولے مولا اپنے غلام سے تو یہاں شہر اس کی توجہ دے رہے ہیں المدبر عبد مدمبر بولتے ہیں اس کو ہاں عبد آبد مدبر کیسے بولتے ہیں اللزیع اس غلام کو بولتے ہیں آتاق المولا جس کو مولا نے آزاد کیا آتا ہوں جس کا آزاد کیا مولا نے اے تا کَََََََََََََََ ایسى آزادى جس کو مشروط كيا ہے کیا ہے کس چيز كے سيے مان بے وفات نفص خود مولا کے وفات سے یعنی اس کو آزاد تو كيا ليكن اس کے آزاد كرنا معلق ہے مشروط ہے مولا کے وفات سے خود کے مفاد سے يعنى یعنی مولا بولے گا میں جب مروں گا تو تو آزاد ہم اگر چنن جى جی مولا كہ اپنے غلام سے انت تو آزاد ہے بعد وفاتى میرے ماننے کے بعد یا کوئی انتہ بولیں یا عتیق ان بولیں یا مو تقن میں دونوں کے معنی ایک ہے آزاد ہونا تو آزاد ہو تو, تو آزاد شدہ ہو میرے معنی کے بعد تو یہ الفاظ مولا غلام سے بولے لیکن میرے معنی کے بعد تو آزاد ہے اب اس میں آزاد کرنے والے کے لیے کیا شرط فرماتے ہیں وہ شرط و شرط پھر مدبری غلام کو بولتے ہیں مدبر جس کو آزاد کیا گیا مولا کے عہدے خود آزاد کرنے والے آقا کو مدبیر بولتے ہیں آزاد کر غلام کو مشروط طور پر آزاد کرنے والے مولا کھیلے بشرط پھر مدبیر یعنی آقا کھیلے غلام کو اپنی موت کے بعد آزاد کرنے والے مولا کے شرط ان یقین یہ کہ ہو وہ مولا حرن آزاد ہو خود غلام نبالغَََََََََََََََ والغ و عقل عاقل و عقلمََََََََََََ ہو ذا تصرف مالک اور وہ ثابت تصرف اپنے مال میں اس کا اپنے مال میں تصرف کرنے پہ قسم کی پابندی نہ ہو ہاں جی اپنے مال میں وراکی کی اور اپنے غلام کے سلسلے میں بھی غلام کو بیچنا خریدنا جو کچھ کرنا ہیں اس میں بھی وہ تصرف کا اختیار رکھتا ہو اور محتارن فیموش کے علاوہ وہ اپنے تمام کاموں میں ساب اختیار ہو اس پر کسی ان کے پابندے کا شکار نہ ہو ہاں جی ساب اختیار ہو تو پس ان شہد کی روشنی میں فرقی کو پس غلام چونکہ وہ آزاد ہونے کی شرح تو پس غلام و صبی ناولگ بچہ پاغل شخص و المنون پاگل شاذ و المہجور علیہ وہ شہد جس پر پابندے لگ چکے ہیں پھر میں باقاعدہ ایک باف ہے ابھی بعد میں آجائے جائے گا باب الحجر کے نام سے ہاں جی وہ لوگ جن پر پابندی لگ گیا اپنے مال میں تصرف کرنے پر چھ ازباب جن پر, پر پابندی لگ جاتی ہے تو وہ شخص جو ہے اس پر اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں اس کو محجور علیہ کہتے ہیں لہٰذا وہ شاہ جس پر اپنے مال میں تصرف کرنے پر پابندی لگ چکا ہو یہ ایسے لوگوں میں سے نہ ہو ہاں جی تو اس میں سے نہ ہو ول بہوط اور وہ شخص جس کا عقل زائل ہو چکا ہے محفوظ ظاہر ہو چکا ہے اس کا عقل بے مشکل کسی نشاور چیز کے استعمال سے شکر اور مرکز نیا خواب آور کوئی گولی وغیرہ کھا لیا اس کی وجہ سے مرخاب آور چیز کی وجہ سے اس کا عقل کم نہیں کر رہا ہے مکمل سوچ چکا ہوا ہے اب منز نیا پاغل کرنے والے کسی سبب کی وجہ سے تو ایسی صورتوں میں اگر وہ شاہ جو ان ازباب کا حامل ہو بچہ ہو ان پاغل ہو مہاجور علیہ ہو اگر ظاہل ہو چکا کسی وجہ سے تو لا یس و تو صحیح نہیں ان لوگوں سے تدبیر و تدبیر یہ لوگ اپنے غلام کو آزاد نہیں کر سکتے یہ کریں گے تو آزاد نہیں ہوگا باقی اس غلام کے لیے کیا شرط ہے جس کو آزاد کریں وہ یوں شرط تو مدبری کہتے ہیں مدبر آزاد کرنے والا مدبر وہ غلام جس کو آزاد کیا جاتا ہے شرط کیا جاتا ہے مدبر میں اس غلام میں جس کا آزاد کیا جاتا ہے الرقی ہے تو اس غزاد کرنے والے کا غلام ہونا غلام ہو لمدبر آزاد کرنے والے شخص کا اس مالک کا جو شاخ اس غلام کے بارے میں تدبیر کا عمل کرنا چاہتے ہیں اور اسے یہ کہیں گے کہ تم میرے آزاد میرے ماننے کے بعد آزاد ہو یہ اس شخص کے لیے ہے کہ وہ،, وہ یہ غلام اس کا اس کا پنو غلام ہو وریخیا تو یہ غلام جو ہیں غلام یہ شخص غلام ہو علم آزاد کرنے والے شخص کا اپن غلام ہو کسی اور کے غلام کو آزاد وہ آزاد نہیں کر سکتے ورخیہ تو للم ودبر آزاد کرنے والے شخص کا اپن غلام ہو ایک شرط دوسرا واللام ہو مسلمان ہو چونکہ مسلمان کو آزاد کرنے میں ثواف ہے کافر کو آزاد کرنے میں کوئی سوال کا تصور نہیں فلا و ادب فی زمان صحت پس اگر مولانا نے اس غلام کے ساتھ تدبیر کا عمل کیا ان غلام سے بولا تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو بولا ابھی خود صحیح سلامت ہے فلاں ادب برو اگر مولانا نے اس کے ساتھ تدبیر کا عمل کیا فی زمان صحت ہی کے اپنے صحیح سلامتی کے وقت بیماری میں نہیں بولا خود صحیح سلامت تو اس بولا اور فی مرض اپنے بیماری کے وقت بولا بیمار تو اس بیماری میں خود ہو گیا تو یا مرض کے حالت بیماری میں بولا مرض میں بولا تو کیا ہوگا یہ غلام ان آقادہ دونوں صورتوں میں جو ہے ہاں جی یہ غلام جو ہے آزاد ہوگا من منسلش مالی اس آقا کے اکتیا ہی جادات سے یہ غلام آزاد ہو جائے گا ٹھیک نہیں جو ہے اگر وہ پہلے سور آدمی نے اگر وہ جو ہے اس کے آزاد صحت و سلامتی والی حالت میں اس کو غلام تدبیر کرے یا اس کے مرض بے وارث کی حالت میں اس کو تدبیر کریں دونوں صورتوں میں یہ غلام آزاد ہوگا اس مولا کے ایک تیا ہی جائزاد میں سے آزاد ہوگا اس نے فرماتے ہیں آگے و علم یت رک مالا اگر اس آقا نے نہیں چھوڑا ہے کوئی مال غیر وغیرہ اس غلام کے جو صرف یہ غلام اپنے اس میں چھوڑا سکے اور کوئی مال نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا تو یہ نا کہ پھر تو اس غلام کا اکتیا ہی حصہ آزاد ہوگا پورا غلام آزاد نہیں ہوگا ہاں لیکن اگر اس نے بہت زیادہ مال چھوڑا ان میں سے یہ غلام تو اس کا دسواں حصہ بھی نہیں بنتا تو یہ پورا آزاد ہو جائے گا غلط الکان علیہ دین لیکن اگر اس آقا کے اوپر کوئی قرضہ ہو و کان اگر علیہ اس آقا پر کوئی قرضہ ہو اکثر ممت رکھا ہو جتنا ممت رکھا جتنا اس نے مال ورثے میں چھوڑا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر قرضہ ہے غلام سمیت جو ہے اس کی قیمت دس ہزار بن رہا ہے مثلا اور جو ہے اس کے اوپر قرضہ میں بارہ تیرہ ہزار ہے مثلاً تو اس کی قارضہ اس کی تمام جائیداد سے زیادہ ہو تو فلا تدبیر اللہ پھر اس غلام کے لیے تدبیر کا عمل نہیں ہوگا یعنی غلام آزاد نہیں ہوگا یہ ولا مولانا ادب و دبر قرار دیا تھا لیکن فلا تدبیر اس کے لیے کوئی تدبیر نہیں ہوگی یعنی اس غلام آزاد نہیں ہوگا اللبیش ہوا اس اس کو بیچیں اس کو بیچ کے وہ قرضہ پورا کرنا پڑے گا اس کو بیچ سے قرضہ پورا کریں گے کیونکہ قرضے بہت زیادہ تو اس کے قرضے پورا کریں گے جتنا قرضہ اسے اس کو اس کو کے ادا ہو جاتے ہیں وہ قرضے پورا کریں گے کیونکہ قرضہ جب بہت زیادہ ہے تو پھر ورثہ کو بھی کشتی ملتا اس کا قرضہ ادا ہوتا ہے آگے وقت تدبیر فرماتے ہیں وہ تدبیر و ہیں اور تدبیر کا یہ عمال کیا ہے مولا کہ غلام تو کے غلام کے نا تم میرے کے بعد آزاد ہو اس کو تدبیر بولتے ہیں تدبیر منال امور المتمادی طویل مدت متمادین دے طویل مدت کاموں میں سے لہذا مولا کو جو ہے یہاں نیت ہونے ضروری فلا شک کا ان نیت تدبیر لہذا اس میں کوئی شک نہیں تدبیر کا نیت کہ مولا اپنے دل میں یہ سوچیں کہ جو ہے یہ میں اس غلام کو اپنے مرنے کے بعد آزاد کروں گا ہاں جی اس کے جو ہے اس کو مشہور طور پر آزاد کہ وہ میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہے تو یہ تدبیر کی نیت تو قارون قول ہم اس کی کے قول کے ساتھ ساتھ جن جب وہ غلام کو بتا رہے ہیں کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو اس قول کو کھیلنے کے ساتھ اس کے نیت بھی دل میں ہونا ضروری ہے تدبیر کی نیت قرین ہو ساتھ ہو اس کے قول کے ساتھ منہ سے انت حرن تو آزاد ہو دھبر وفات میرے مرنے کے بعد جب کھیلیں اس وقت اس کے دل میں بھی یہی ارادہ ہو اس کے دل میں نیت بھی یہی ہو قص کے ساتھ مکمل بولیں سچ مچ پکا ارادے کے ساتھ میں نے اس کو ساتھ تدبیر کا معاملہ کرنا ہے اِلََََََََََََََََََََََََََََََََََََ یقنف نیت اگر اس میں نیت نہیں سے منہ سے بول دے تو میرے ماننے کے بعد آزاد ہو لیکن نیت نہیں ہے دل سوچنے کا نہیں کیا زبان ان سے بولنے کے ساتھ ساتھ کہان لغون تو یہ لغ لغو ہوگا لگ ہوگا یا لگ ہوگا ہی نہیں ایک بھی ایک فضول چیز ہوگا اوسا ون یا بھول کر اس نے بولا ہے یا صاحب ہو غلطی سے بھول چکی سب میں بولا ہے تو اس سے آزاد نہیں ہوگا اور نیت کیا ہے نیت تو عظیمتن. عظیمت ہاں جی عظیمت یعنی کیا ہے وہ پک کا ارادہ ہے باعثتوں فلقل بھی جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے ایک مضبوط ارادہ دل میں پیدا ہوتی ہے آزاد کرنے کا ٹھیک ہے جی اور والدہ اور البتہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس نیت کے اندر القولہ کہ جی نیت کرتے ہوئے وہ کہیں نہ تو ان عباد درا اب یعنی دل میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یہ کہ آزاد کروں گا اب دِ میرے اس غلام کو قرآبت نل اللہ اس کو زبان پہ کہنا ضروری نہیں ہے لیکن دل میں یہی بات سوچنا کا بھی ہے پکا نیت کا لیکن والا قعال اور اس نے زبان سے بھی کہہ دیا دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ تو قالا ولو والا قعال تو یہ بہتر صورت ہے دل میں یہی بات سوچنے کے ساتھ ساتھ کہ ہاں جی کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اپنے غلام کے ساتھ تدبیر کا عمل کروں اس غلام سے اللہ کے ذاکر رقبۃ اللہ یہی بات دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی کہیں تو ولو قالا کہیں تو فحسن افضل ہے بہتر ہے ورنہ دل میں یہی پکا ارادہ کر لیا کافی یہ زبان بھی کہنے کی ضرورت نہیں خب خوب آگے اس عبد مطمبر غلام کو مولا نے اس صدی تدبیر کے معاملہ کر دیا اس کو اپنے پکا ارادے کے ساتھ ہاں جی اس سے بھی دیا تم میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو کہ دیا تو پھر آپ اس کے بارے میں شیر کیا والا یہ جو اب جائز نے بے المدر مولا کو اب اس غلام کا بیچنا جائز نہیں ہے جب تک ساتھ مجبور نہ ہو بیچنا جائز نہیں ہے غلط ہیبت اور نے اس کو ہیبت انموخت میں کسی کو دینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ کسی کو دیں گے وہ دوبارہ پھر غلام بن جائیں گے جس کو دیں گے اس کے ہاتھوں میں پھر غلام بن جاؤ اس کے بعد غلام تھا دوسرے بعد غلام ہوگا بیچیں گے تو یہ ہوگا اس کے بعد غلام میں دوسرے کے بعد غلام ہوگا لہذا جب اس کے ساتھ تدبیر کا معاملہ کیا ہے مولا نے تو میرے معنی کے بعد آزاد ہو اب اس کے لیے اس مولا پر لازم ہے کہ اس کے لیے جائش نے بے المدر سے غلام کا بیچنا ولاحبت اور ہونے کسی کو مفت میں دینا ولاؤ کا یہ بات ختم ہو رہی ہے اس کا بیچنا بعد نے بات تال ہو نئے مطلب ولاء او الکان اور اگر وہ غلام جس کو اس نے جو ہے غلام یا کنیز دونوں اس میں شامل ہے لوگ غلام سے کنیش سے لونڈی اس سے خارج نہیں ہے جو وہ اس میں شامل ساتھ ساتھ تو یہی ہے تدبیر کے معاملہ غلام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لونڈی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لہٰذا یہ جو سمجھنے والا وہ کان المدر اگر ہو وہ, وہ, وہ غلام جس کو دیکھ سکتے تدبیر کا معاملہ کیا ہے کہ تم میرے ماننے کے بعد آزاد تو وہ امن تنوع اگر لونڈی ہو لونڈی کے ساتھ اس نے تدبیر کا معاملہ کیا انہوں نے لونڈی سے کہا تم میرے ماننے کے بعد آزاد ہو تو یہ لونڈی ہو کیا ہو بلا حاملہ ہو اسی آقا سے حاملہ ہو ہاں جی تو لا الزم ہو تو لازم نہیں تمین تدبیر ہاں ہاں جی اس لونڈی کے ساتھ تدبیر کا مولا کرنے پہ تدبیر و منفی بدنے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہیں اس کے تدبیر کا بھی لازم نہیں آتا ہے اس کے بھی تدبیر لازم نہیں آتا ہے املامات المولہ لیکن اگر مولا مر جائے وضاحت حملہ تو یہ بچہ دنیا میں پیدا ہو گیا مولا کے ماننے کے بعد تو بعد وفات مولا مولا کے ماننے کے بعد بچہ دنیا میں آیا کان الحمل تو وہ بچہ جو حمل تھا حلاً وہ آزاد ہو جائے گا حمل آزاد ہوگا ہاں جی کیوں کہ وہ اسے آقا سے تھا اس وجہ سے آزاد ہوگا اگر وہ کسی اور کا بچہ ہے تو آزاد نہیں ہوگا ہاں جی کسی اور غلام سے یہ یہ لونڈی کے اور غلام سے تھا وہ تھا ہم کے کا معاملہ کیا تو آزاد نہیں ہوگا یعنی اسی مولا سے تھا یہ بچہ تو یہ مولا کا اپنا بچہ ہیں تو وہ خاتون بھی آزاد ہو رہا ہے وہ تو ساتھ یہ بچہ بھی آزاد ہو جائے گا کیونکہ بچہ تو ویسے خود کا بیٹا اس وجہ سے آزاد ہوگا تو غان الحمل تو وہ حمل جو آزاد ہوگا حراً وہ لونڈی بھی خود خود آزاد ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ انہیں ویسے مدمبر کا معاملہ کر چکا تھا اس وجہ سے آگے فرماتے ہیں وہ لونڈے وہ غلام جس کے ساتھ مولانے نے جو مد تدبیر کا معاملہ کیا تھا اور اسے کہا تھا تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو ٹھیک ہے جی اور یہ باغ جائے ولا و مدمبر و مدمبر ان آبی کا اگر بغ جائے ہاں جی تو بات تعلیٰ تدبیر ہو تو اس کے ساتھ جو مولانا نے احسان کر کے تدبیر کا جو معاملہ کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا نے اس سے کہا تو تم میرے معنی کہ واضح آزاد ہو یہ تدبیر کا جو معاملہ ہے یہ آخ باطل ہو جائے گا اب وہ پھر پکا غلام بن جائے گا اب مولا کی ماضی ہے دوبارہ اسے تدبیر کریں یا نہ کریں پھر آخر مت یہ عبد مدمبر جس کے ساتھ مولانا نے کہا تم میرے معنی کے بعد آزاد ہو یہ کیا ہیں جب تک مولا کے معنیٰ کے ساتھ یہ غلام ہے رخی کن ولمدر آبد مدمبر رخی کن غلام ہے پھر مدت حیات المولا مولا کی زندگی زندگی تک جب ہے فی مدت حیات مولا کی حیات جب تک ہے اس وقت تک یہ غلام اس کو مولا کی غلامی کرنا پڑے گا بحرن اور آزاد بعد وفات مولا کے معنیٰ کے بعد یہ آزاد ہے اسی لیے ویزا اگر وہ غلام جو لونڈی ہو اس مولا کا تو اس ری یوز واقعات اس واقع کے لیے اس لونڈی کے ساتھ ہاں رابطہ جن سے رابطہ جائے سے وہ استقدام اور شہر کی خدمت لینا جائے سے کیونکہ کہ وہ اس کی لونڈی ہیں ہاں اس کی زرخری لونڈی ہے جو اس نے آزاد ہونا ہے اس کے مرنے کے بعد تو جب تک وہ زندہ ہے تو اس وقت تک وہ لونڈی ہے اس کی سو فضا لونڈی ہے صرف وہ آزاد ہونے کے چانس پر ہے جس ہم جہاز میں جانے کے چانس پر و تکن لیتے ہیں نا جہاز آپ کا جو ہے لوگ خوش مسافر نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں آئے تو آپ کو واپس آنا پڑتا ہے اس طرح یہاں پر بھی یہ آزادی کے چانس پر ہے مولا کے مرنے کے انتظار میں ہیں مولا مریں گے تو پھر یہ آزاد ہو نہیں مریں گے یہ خود پہلے مر گیا تو غلامی میں ہی مر گیا ہاں جی لہٰذا جب تک مولا زندہ ہی ہے یہ اس کی لونڈی ہے اور اگر وہ لونڈی ہے تو وہ لونڈی ہی کی حیثیت سے تمام چیزوں اس مرد کے لیے جائز ہوگا لونڈی کی حیثیت سے جو کچھ کام لینا ہے سب لینا جائز ہوگا غلام سے بھی سارے کام لینا جائز ہوگا اور اسی در سے باب تدبی جو ہے ایک ہی دراصل کا الحمدللہ للہ ختم ہو